ماحول کے بارے میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں میں نے کہیں بڑے لوگوں سے مطلب بڑا پڑھا بھی ہے کہیں کہ جو لوگ مہینے میں چار جمعے نہیں پڑھتے اسلام سے ہارت لے جاتی ہیں مسلم صاحب چار جمعے تو ان کی بات تو لوگ سال میں صرف ایک نماز پڑھتے ہیں وہ چھوٹی کی نماز پڑھتی ہیں پتا یہ کرنا چاہتا ہوں آیا کہ وہ لوگ اسلام میں ابھی ہیں یا کہ ہارت ہو گئے ہیں اگر ہیں اور خارج ہو گیا تو کیا ان سے ہمارا مطلب جو مناسب ہے یا کہ نہیں تو اس کے اوپر ہمیں روشنی لگیے گا جی دعوت اسلامی میں تو بھائی آپ کو کہوں گا بوائے تو والے کہہ دیا دعوت اسلامی بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو وہ جمعہ کا منکر ہے یا نماز کا منکر ہے پھر تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اگر وہ منکر تو نہیں ویسے نہیں پرتا تو وہ اس کا گناہ کبیرہ وہ فاسی کو فاجر ہے بہت بڑا گناہ گار ہے توبہ کر کے مرے تو بہتر ہے مگر جہنم میں جائے گا لیکن وہ کافر نہیں ہوا یہ آپ ذہن میں رکھیں گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا گناگار ہوتا ہے نماز فرض ہے فرض کا تارک تارے کا وہ گناگار ہے منکر جو ہے وہ کافر ہے جو آدمی جمعہ شریف نہیں پڑتا بہت بڑا گنا گار ہے وہ سمجھانا چاہیے لیکن اگر وہ منکر ہے کہتا ہے ہی نہیں ہے جو پھر وہ دہرا اسلام سے خارج ہے پھر اس کے ساتھ کافروں والا ہی سلوک کرنا چاہیے لیکن اگر وہ منکر تو نہیں ہے کہتا ہے غلطی ہے پڑھنا چاہیے لیکن مجھے وقت نہیں ملتا یا ایسے بہانے کرتا ہے تو پھر وہ گنا کا مرتکب ہے فافو خاجر ہے جی مینا انڈر جی آسان علیکم نستے صاحب